اپنی ڈاک نماز پڑھ سکو نماز پڑھا نہیں سکتے یعنی پڑھ سکتے نمبر دو آپ نے فرمایا سی کہ توانو چیر قتل کرس یعنی قتل نہیں کرے گی عوام نہیں بین جویا نو عوام نو عوام, نو نو اٹھا کے تا عوام, عوام حکومت لڑانا چاہیے مارا کیوں چڑیا گوڑے مطلب منسوبہ بنتا ہے سارے ہو رہی قوم یہ فوج کے سر جدو قوم ان خلاف اٹھتی ہے بہن سے چوبوں سے جدو ظلم کر رہے ہیں اس لیے کیوں نہیں آگے ہوں وی کراچی فوج چوت کی بنی ہوئی پیچھو لڑا دیں امریکہ پیچھے لگ برباد کر باہر باروں سامنے سر ہاتھ وغیرہ سوال تھوڑی کی فسادی لوگ جیڑے ہونتے ہیں جی قتل و غارت کرنا چاہاں. مولا علی سرکار نے خارجیا نو کیسلے ماریا ماہ عقیدگی کی وجہ اسلام نہیں مارتا انہوں لیکن اتنا رکھد ہے کہ پابندی ہونی ہے تبلیغ سے حکومت وقت کا فرض ہے تبلیغ نہیں کر سکتے پہلے باہر کرائے گی حق تاطل کا نکیڑا ہو جائے گا جس نکیڑا ہو جائے گا دا بات کی خبردار تبلیغ ہو جائے گی لیکن قتل, نہیں کر دے. قتل دا بندہ. ہاں جیس وقت کے او قتل کرنے. فیر حکومت جی میں کی بیٹے شہد کیا گھر والے شہد کیا پیٹ بچا سا کٹ کے میرے جناب مطلب پھر آدھے سن وی ہزار تھان خارج لوگ مولا علی سرکار نے پھر جا کے انہوں قتل کیتا سی. سارے انہوں حکومت تو حکومت قتل کرے گی عوام تیسے صورت بھی نہیں کیونکہ عوام لڑکے آپ برباد ہو جا بالکل کام کرنا سی حکومت نے ختم کرنا چاہتے سپا واگو سپا پہ ملا بہن چودا تو حکومت نے برپا کرایا سیپا والے حکومت سکھا لگ کر دیں تنظیم ہو گئی جی فسادی فساد جسل بازار ہو, ہو جانا قتل اہن چوتھ ہو گڑے رہی مین تخر فیتنا نبی پاک نے فرمایا انہ ماں سے فیتنے نکلیں گے اور ان کی طرف ہی لوٹیں گے ساری وزا فوٹو کاپی چی وجو کڑکا سجاد ہیں جتنا جہادی فسادی تنظیم کی وجہ سے Oh, نکیل پران, کوٹلی پران oh, ہندوستان تنظیم کی مقصد صرف کشمیری مارنا مسلمان مارنے مران ہلچل مچ والے بحر چنرل مشرف اٹھایا پابندی نے ایک ساری ایک ایک تو او جی کھیوڑا دے کہ فوجی دے نام تھا او ای نوں پتہ ہے اسا جڑے منصوبے بننوں انہاں نوں پتہ لا گیا تے تقریر کی روڈ بدن گشتی چڈیا نینے روس پاک نہیں ہو سکتا روس پاک دولادے نہیں ہو سکتے وغیرہ تھا دہشت گردی شامل جنل پابندی <laughs> <ombres> مکان ہوئے نا سب پتابیاں رکھ لی ت تدرداری کو گٹ لیا کون لیا جہی بہن چوت یہ پیسے رب سونے حاجیہ وجہ تو جڑا میرا دید حکی آواز رکوائی حکومت را جی شام منوی شام بد مذہب لوگوں کے کام شریعا بدل مذہب لوگوں کے متعلق کتاب رکھا گا سر اے ایک منالی نی جا سکتے ادھر میں ادھر کتنا ہو سکے ادھر میری اصل کا مسلا نہیں میرا پچھے پہنے کی کنگنا سی کر بھی پوچھ نہیں سکتے وہ کوئی مسلا نہیں ایک بار انکیا بہن چاہ بی شراکت کرا تیرہ رکھا تیرہ نے بھائی بولیا توج پا مولبی جی چند پیچھے پیچھے بندہ مگر مگر آ کے بین چی مہمان بولیا کی باہ جناب اخیر کھٹوے کھڑے تھا کھڑے ہیں جنب لیا ہونا نب کے سیدہ آدھر صاحب ایتوں پڑی پیران مولبی جناب سا چڑے مولبی نو لیا کے میرے اگر سٹے وہ اگر ہے حلو میں کو میں پڑے کھلا بکڑے کھلا بکڑے ہم نے بچا بکڑے کھلا ہم دلہ <laughs> نہ <laughs> کپا چڑھ شام دن موٹر میں باہر جانا پوح چکا موتر بندے بج کے گیا والد کو یار شکایت کریے پتر کھو چیا تو گھر دے پھیلے جنا ڈے موترا بھائی ویڑے گا چیک کردے شکایت کنو لائیے پتا نہیں پتا شادی کیند اختلاف <سؤال> اپنے سنی آلے مجھے میں پڑھتا آدمی جو بندر استاد رشتہ بھی رل <سؤال> دے <سؤال> تھی آئے تھے چڑھے پچھوڑی میںب آ میں گیا میرے ظلم دیو تو آگیا. نماز نہیں پڑی آگے کیا کروں پیو آ ہو گیا خرابی رہے گا میرے خود لڑکے بارہ تو بن کرنے والا میرے کو شادی نہ کرنا میںرد شادی سننا تھی مجھے حکم منو چلو میں شادی بارے گا میں پردا میں پردا سال پہن آیا میں نے شادی کی پردہ میرے کو پرد نہ کرے پردینا میں چھوڑ رشتے دارا ڈبری جمع جمع کردے جہاز بڑی محبت رہی خود روا جائے سارے پاکستان ہو گئے خبر کیا کرنا میںگی جمپور گئی دوستی بھی آنے دے جائے جام پور میں آگا سستے یا چوبیس گھنٹے سامنے فون میرے گئے اور بندے سامنے میں جذبہ بعد میرے کو سلاح کرنے جذبہ جذبہ مطلب ایاز ہونی گیا پیروں نے بارے آخری علاقے جگہ پیروں نے سلاح کروں وہ ڈرام ریا جا میرے سامنے آیا میں تو ٹھیک ہے شروع چھ مہینے کام سے میرے اس میں فون کٹے ریکارڈنگ کی پتا کرنا اس طرح سے چلے بک میرے استاد پرایا کیوں پہ سال درد رہی آئی پتا شری میں رن کو روک سو میں کوئی روک سکتا گھر چھو جگہ پہ نہ بالکا میں چاہتا ہوں سال میں پہلے بالکل ڈاری نہ ریکارڈنگ نہیں ریکارڈنگ مدرسے آپ کیا کریں یہ ہے وہ ہے مہربانی جلسہ تھے میں نے گیا بزرگ میں نہیں گیا کیونکہ سونی بیٹھے میں نے جو اللہ کی مہربانی کرا میں سامنے روسا چلو رسم رواج پہ بلا تو روپئے نہ میں بچتا نہ پیر بچتا نہ استاد بچ دیں بس میں نے کہیں چاہتا میں بڑا خطر پکا نہیں چاسی میرے سامنے ریکارڈنگ روپیے میری سامنے میںماز میںلی لو اختلاف سے مسئلے پورا کریے نماز جتنا بیٹھے بیٹھے نظر بہت ادا کی سلام تھی کرنا شکر مائنی بکوس ماری لکھ بارے کی جب چلے گا پڑھتے ہوئے بیٹھو اسکول کی بنیاد رکھی گئی اولا <سؤال> اولیاء نے رکھیے یا اگریزا یہو نسارا دنیا دار نے رکھیے بس اتنی بک ہوئی جنگے کنان استاد رکھیے استاد پتہ لگے نام مراد سارے گئے استاد کو ضرورت نہیں کر سکی سب پتا میں رات دبوں گا بندے کن جو جادے جو لوگو نے جو میں نے کرواتے ہیں انشاءاللہ بھابو خرید کرے تو میرا بھائی ابراہیم ہے پانچ سال سے میں بڑا خرید بن گھراری فرمانے یا کر امریکہ لگے بھائی آج کرنا ہے کرنا ہے ہی انتظار ہے چند میں میں نے قوت نہیں میں نے سنا تو کہنا خدا تو ہے اجیر گیا وہ خدا تو میں سن کر نہ چیدہ فورن بعدوں اوپر ناراض تھی میری زندگی میں میں میرا ہے جو بھی بیچ کے یاد نہال اس کے باقی نہیں تھی وہ سو پوری گئی میری فور ایک گا نماز جو جو دبئی مارفت جو پتا لگ گیا رباس ٹائم چلتا بند مرد <kritik> <لائے bundle مشا paralizants> <f> خدا کی پاک ولی لوگ ہمیشہ پاک نوکر گلند پتا یہ آدن مردین ما شیر خدا خدا شیر مرے ہر مارڈیونا کما لے اللہ نماز کردے مہر علی شاہ سے ہی، بھدے بھدے اولیاء، بابا، فرید، ہار کہیں دی تاریخ پڑھے ہیں، جنگلیں، بھلائیں گے، بھلائیں گے، جب آپ نے کہا ہے۔ محمد باکتی بھلائی، تکتی ہی کو بیدیار لگی۔ محمد باکتی بھلائی، پہاری جیدی ہے، جیساں آپ اجلال کرنے رہے ہیں، ہی نہیں ہی نہیں نہیں ہی نہیں ہی۔ جس ہی چودو، تسا مینہ، گیدرے کو بھلائی، جب آپ نے کہہ رہے ہوئے۔ یہاں پہ رے دبوریاں مار دے رے دبوریاں خلاص ہن جاوے کچھ سواد ہی جوڑو رے دبوریاں لوک دے سوا لاکھ نبی تو کیں تبلیغ کیتی ودھ ہی جوڑو سید العلماء نے جیسو کیم کی لگا سید العلماء پتھر کھا کے لہو لہان تے ودن اے بھی سواد لوکیا بیٹھے ہیندے وچ بڑا اجتماع ہے سن تو بڑا اجتماع ہے کہ بنت تو اجتماع ہے لوکان نہیں آکھا نہیں جنا معلوم تھااریل جہانگیر جہانگ سال کرے سابت کرو اخلا رکھا امام عالم ابو ہنی دنیا کا من کو چکیا میں آخری مثال جو سمبیا جسم چوتھا معلوم کیا جا کر دوسرا وقت کاروباری لال اکڑا بیٹا بلار برائی کہ اپنا بورائی آشک مدینہ آشق رسول اللہ سلمان شاید ابدیم ال کلاشن <سؤال> کو مہتر چہدہ آسان بھائی کہ چہدہ سے ہے کہ سے لا خوف ہے کہ چہدہ سے یہ حضرت پور خوف ہے وہاں میں زائے تک نہیں دی چہدہ سے جائے گا اے بہترین بھائی چہدہ سے دی چہدہ ہے یہ آپ کے بیانے کیا کہتا ہے لکھا روایت لکھی حفاظت پانی چاہیے ہوں سی صلی اللہ وسلم پتھر شریف خان پہ وجود پا کے محافظ رکھے کرے کیا وجہ ہے جی محافظ رکھنا ہے تو مکہ شریف رکھے نا مکا مشی مکا ہوں کہ جدو اتنا کہیں کیا وجہ ہے رکھا جہی جہاز فارسا نے جی جنیا نا ٹکر گردی شاہ شاہ کرم آلے کن گیا آپ نے فرما بول جی ہر اصل ہے دشمنی تقریر جانا آپ دینا مول جی ڈنڈا پیاگا چا مول جی آ ڈا لو تے جتھے رکھ دوں گے دشمن اگ نہیں سکے گا اور پسند روکنے کا طریقہ اصل تو روکنا ہی نا yeah. لیکن چاڈا ری دوسنت نہ چکر سمجھ Net لگی دا, اور آپ صلی اللہ <melans> لانتی اللہ حکم چہاز ہوناس آیتری نبی حکم بدل گئے او دے دے تا تا تے. کہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جنگ کد اتنے سوار ہوں پتا ہے آپ گوڑے جنگ نہیں لڑی خچر دبان کیوں زیادہ سوڑے کو بلا سونے تاکہ دنیا کو پتہ لگے نبی کو محبوب سواری بچا سمجھایا جو جنگ میرے حبیب گڈارے گئے یہ معروبات میں یہاں کام پہنچتے ہیں کوئی آنکھ روپا مرائے نہ مجھے افادت آسان کرتے اللہ یا حسن من اللہ یہ آیا کھڑی آیا ہے سمجھے یہ ہے کہنا سمجھے یہ کہنا سمجھے یہ کہنا تو بیجو اچھا وہ انہوں نے کہنا کوئی اچھائیں تھے مخالب دہت کی کیا ابو جالی واسطے آ کے سارے ابو جال کر بہت صحیح ہے سب سے اسلام کو بدنام کرن دینا کتے کافران بہت خائن سے دیکھ اسلام کو بدنام کرن دی حربید طریقے تاکہ سمجھن جی صوفیاء اولیاء بزرگان دین سب کیوں کہ وہ دھیج جد آتے ہیں کہ وہ دہشتگار دن کرن آستے انہیں بھیڑ جدہ کوئی کیتا ہویا ان سے میں لگی یہ سانگے توادے تے جیڑے حقیقتا کھلسن اسلام دیان پہ انہیں تکنجھ رہناں سبای کتا لیتا سارا جی کھانا کی بہتا ہے یہ باقی پاکی راڈی ہے لاشا کافی ہے پاکی پاک راڈی ہے تو باہر دا آن راڈی ہے وہ دل پاکی راڈی ہے پاکی راڈی ہے آہ جسے جسے کو رن سنتینی ابلاشہ بلاسمالو میں سے مدینہ پر اور سبحان مدینہ میں ٹھیک اگر میں تو چار قسمت مطلق تقیید نسخ شمار دیں رکھشا پگھر میں اسلام کیا میں دعوت اسلامی میں دعوت اسلامی شمار کر گرنے کا اشتہار کے سٹیک کر چھ کروڑا کی تعداد میںال کسی نشے کیجلی شینی جاہل ہے کہ می��کم ہے؟ دین دین دین نین بدے دین رو نے ہوتا ہے جا ترود پیرین جا جرول گیا تے دین درل گیا یہ ہے ایمان ٹھا ایمان رہنا یہاں یہ سب 관련 مہار پتز والزنان یہ پہ اذا وہ پورا کلو کی بند نہیں ہے کیوں باجو جیڑا ملاقات نہ کی سکھی اور بارے حضرت بیٹھے ملاقات ہونی چاہیے حالات بہت خراب ہیں میں حضرت ہم سے سفر کر ہیں آپ کی زیادہ ملاقات نے ہم نے تو اسلح کے لیے تربیت بھی نہیں سنا ہے میں چکر ملکہ آخری میں نے کہا ہے اگو والا سیانہ کو بندہ آیا آگا ہے سنت اکرہی سے لبیس سلسلہ اللہ علیہ وسلم اکرہی یہ جواب دیتا ہے اب کیا ہے؟ اگو کوش کیا رہا ہے میں نے یہاں گلاہم شبیر سیدی جاند ہے شایخ علیہ السلام نے جاند یہ دعوتا ہے گلاہم شبیر سیدی جاند ہے میں نے ارشاہ تھا مرید میں کہ وہ غلام تھے شیخ الحدیث تھا جو پاکستانی جوارے چائے کے میں نے ان میں اور بنا لوزران کا ہاں کی نا ہے پتلو غارت اور کیا لاہور اس کام شروع کیا کرے وہابے کو دے مسجد تر دے چار دستی شاوی پگ والے مرکزی کروڑا دی مسجد نے بناے بہا بھی لگے رہ رہے wow. سرچو گنال کیتی کیت کانے آتے آپ مسجد دے قبضہ کرایا انہیں چار سو بند کٹھا کر بند کھیلتے آ گئے ایس ایچ اصل نال آ گئے ان کی ایس ایچ جناب یہ دسوئی مسجد تبلیغ تو روک سکتا کہ نہیں ڈر اچھا ایس ایچ آپ قومو تدی گڑن بھین تو ساوی پاگل ہے کون تھا گین وائن تبلیغ کی دین وائن بس تے تو چا ادوری وار ویکھ دی اوم کو تو جڑی وار کھلا جاگا خبردار ج بھین تو دیر بڑیو اچھا ان کو ایجنسیاں اے دو ان کو, کو نو فوج پیادی پروہی لیکن جنائے کے انہوں نے سم کمانا لائے انہوں نے کھریب کمانا لائے اسلام سے انہوں نے جڑی کھڑی ساکھ آلے سن لکھ داریا وہ پچھے انہوں نیچلی سب سے داریا تباتا ہے آہ آہ جیسا ہمیں بجرم باش ہے جیسا فساد دیمون دوائنجمنٹ ہمیں دشریف دوران باش نوی گھنٹے ہر بندے پندرہ سامنے پتا نہیں اثر کتنا مواد پہجنا دے سکے جی چلو نہ کی تباہی کے لیے تو ایک ہی کافی ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا گلستہ کیا ہوگا یہ چل ہر شاخ کو جن جو حال ہے کے وکیل تے الحمدللہ سن جو نماز نوجوان کی میرے اس کا نام ہے رمن بھین 14 میں جس کہیں کچھ کا پوتر 56 لاکھ روپے مسلسل کمانے تھے ملد کا بنائی کا عمارتاں گزارن مالک مدرسے دیوں نے بیچارے جن تھے کی سمجھاڑے تو مہراں نوں سادی مول بھی تھی اتنا کو جان دے گا اونہ بھرا رہی سی مفتی مفتی سلیم فریندا تے گل ہوندا ہے کہ اتنا چلے گا تے نہیں اپنے نال جاب نال <سؤال> لگا دےن پورتے سر خدا تھا کرم اللہ سے کرم کرنا خوشی ہے نہ اتنا خوشی مایا نہیں کر سر کیا گزرا رات سے اللہ سے کرم کرتے لوگ باقی رول دے دے ایک دو ایمان مال ہی